اے چادر میں لپٹنے والے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو کو رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو اوزد آلئی ہی عورت یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو ان سنکی آلئی کپول شکیل ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں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 ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے انسل کم رسول شاہد کم کم اوسل الا فراؤن رسول جھٹلانے والو یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول ی طرح بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا فعصا فرعون الرسول فأخذناه پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی نشیبت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 فَمَن شاء اتخذ الى ربه یہ ایک نصیحت کی بات ہے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے نل سلو سلو سہوپ تم واحد در ل فار کمپ کو اتر آل مسمی کم اخرو نفیل ابتون سبلیل ہرو کافی سبھیل الله هو کرنس واستغفروا الله دست